السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کسی نے لسان الرب دیکھی آن لائن دیکھی گڈ رب کمانا دیکھا عربی میں تھا سمجھ نہیں آیا اچھا اس کا کیا علاج ہو وہ کیسے سیکھی جائے سکھائی جائے کون سکھائے استاد سکھائے ٹھیک ہے چلے مسئلے کا حل تو ڈھونڈ ہی لیا آپ نے کسی دکھی شخص سے ملاقات ہوئی جی کوئی اپنا تجربہ شیئر کرے گا جی آپ نے کسی دکھی شخص سے ملاقات کی یقین آ جائے علم کے بعد کیا چیز چاہیے اس کے بعد کیا چاہیے یاد نہیں ہے قبول قبول انسان اس کو ایکسپٹ کر لے پھر اس کے بعد انقیاد اس کا کیا مان ہے سرے تسلیم خم کر دے یعنی اس کو عمل میں لیا پھر صدق اخلاص کہ اگر وہ کرے تو اللہ کے لیے کرے یعنی اس کام کو مثلاً اس سچویشن میں جیسے انہوں نے جس سے ملاقات کی ان کے بیٹے کا رشتہ جس سے وہ کرنا چاہتی تھی وہاں نہیں ہوا کہیں اور ہو گیا اس بچی کا تو وہ دکھی تھی تو ان کو یہ بات معلوم تھی کہ اس میں کوئی بہتری ہوگی لیکن یقین کی حد تک بات دل میں نہیں اتری نتیجہ کیا ہوا کہ وہ اس فیصلے کو قبول نہیں کر پا رہی تھی یعنی پھر وہ دل میں دکھ اور گلے شکوے پھر اٹھ گئے اسی وجہ سے پھر وہ پوری طرح اس فیصلے کو جب قبول نہیں کیا تو عمل اس کے مطابق نہیں بدلا پھر زبان اور ایکشنز اور معاملات اور رویے وہ درستی نہیں ہوتے ہاں؟ اور پھر یہ کہ اگر مثبت رویہ ہو تو کیا ہوتا ہے انسان جب ایکسپٹ کر لیتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرنے لگتا ہے تو پھر نیکسٹ کیا ہوتا ہے پھر کرنا یہ کس کے لیے چاہیے اللہ کے لیے یعنی صبر بھی انسان کرے تو وال ربی کا فصبر اپنے رب کے لیے کہ مجھے اس کی جزا رب سے چاہیے ٹھیک ہے نا تو اس سے کیا فائدہ ہوگا پھر سکون ہو جائے گا انسان یہ کتاب ہے مشکلات کا مقابلہ کیسے کریں ٹھیک ہے مشکلات کا مقابلہ کیسے کریں بہت ہی بہترین کتاب ہے اور اس میں 43 میتھڈز بتائے گئے ہیں کہ کس طرح سے ڈیل کریں پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ اگر کوئی شخص کسی کی تکلیف دور کرتا ہے کسی کی مدد کرتا ہے تو اس کو کوئی ریوارڈ ملے گا کیا ملے گا جی جو شخص کسی شخص کی دنیا کی کوئی تکلیف دور کرتا ہے کسی کی مشکل آسان کرتا ہے اللہ تعالی اس کی قیامت کے دن کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کر دے گا جس دن انسان سب سے زیادہ محتاج ہوگا کہ اس کی تکلیفیں مصیبتیں اس سے دور ہو جائیں تو کیا آپ چاہیں گے کہ آپ دوسروں کے دکھوں میں ان کے غموں میں ان کی مشکلات میں ان کے کام آئیں چاہیں گے تو اس کے لیے آپ کو طریقہ آنا چاہیے صرف چاہت سے تو کچھ نہیں بنتا کسی بھی چیز کی صرف چاہت ایک پہلا قدم ہوتی ہے اچھی بات ہے وہ بھی ہونی چاہیے کیونکہ اس کے بغیر پھر اگلا بھی نہیں اٹھتا دروازہ ہی نہیں کھلتا تو اس نیت کے ساتھ اس کتاب کو پڑھیے اور اس میں جو ٹپس اور طریقے اور چیزیں بتائی ہوئی ہیں ان کو آپ کسی نہ کسی کے ساتھ اس نیت کے ساتھ شیئر کریں کہ اللہ تعالی ہماری بھی دنیا اور آخرت کی مشکلات آسان کریں ٹھیک ہے عبداللہ سلیم کی لکھی کتاب ہے انہوں نے ٹرانسلیشن کی عربی میں شاید کتاب تھی محمد عامر الحلالی کی کتاب ہے مکتب عبیت السلام ریاد نے چھاپی ہے اور یہاں دارالور اسلام آباد نے چھاپی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم سٹال پہ منگوا لیں گے جو ڈسکاؤنٹیڈ سٹال ہے نا تو انشاءاللہ تعالی وہاں سے آپ لے سکتے ہیں لیکن انہوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے قرآن و سنت کی روشنی میری بالکل صاف ستھرے انداز میں بات کی ہے اور اس میں دوسروں سے زیادہ خود اپنا ایمان بڑا تازہ ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کے اوپر کسی کی مدد نہ بھی کر سکیں لیکن ایٹ لیسٹ آپ کی اپنی ضرور ہو جائے گی انشاءاللہ